يا أيه الناسَّاسُ الطَّق رََّكم الذي خنتَكم منِ نفْش واحدد وَخرتَ منِها زوجها وَوبَّ مِهُ لجالًا كثيرًا وَلساء وََّق الله الذي تَساءل نَ بهه وَأح إن الله كانَ عليهلَكمُم رَكب يا أي الذيين آمَ الطَّق الله وَحُول قَلا السدييد. يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقر فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير لحديث كتاب الله وخير لهدي هديث محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأمور مهدساتها وكل مهدسة بناء وكل بدعة ظلالة وكل مرالة في النار فأوذ بالله استميع نليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يخصمون رحمة ربك نحن قصرنا بينهم معيشتهم في العلاد الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات سُخْرِيَا رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا <يجمعُو> محترم سامحی, دین, نوجوان ساتھیو یہ سورہ ذخر کی ایک حتم نے تلاوت کیا ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اور اسی آیت پر گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر معیشت کا اور مال و دولت اور مال دولت ذرائع کا جو کیا ہے وہ عادلانہ عادلانہ حکم ہے اور عادلانہ قانون ہے اللہ رب العالمین نے ایسا قانون ہمارے سامنے پیش کیا ہے بنایا ہے کہ جس میں تمام امیر غریب امت مسلمہ کا ہر فرد ایک دوسرے سے منسلک ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے کوئی انسان انفرادی زندگی گزارنے کی طاقت نہیں رکھتا سب کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جوڑ دیا ہے رب فرماتے ہیں رحمت ربک کیا یہ لوگ اللہ آپ کے رب کی رحمتوں کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں کوئی نبی علیہ شام کو جب اللہ رب العالمین نے رسالت اور نبوت سے نوازا تو کفار مکہ اور مشرقین ارب یہ کہنے لگے لولا کہ ایسا کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نادل کیا ہوتا رجل من اے رب شام کو و نبوت اور آسمانی کتاب قرآن پاک قرآن نادل کیا تو ناز عرب یہ کہنے لگے کہ اتنے اونچے مقام و مرتبہ نبوت جیسے منصب کے مستحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے ایسے انسان ہیں نہ ان کے پاس مال دولت ہے نہ کوئی بڑا کاروبار ہے نہ تجارت اور جائیداد کی زندگی گزارے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو رسول ہیانہ مقصد بنانا مقصد تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ اور تاریخ کے سب سے بڑے مالدار لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ناول کر کے رسولوں پیدا پر کیوں نہیں بنایا یہ اپنی طرح شام کا اور اللہ تعالیٰ پر کی کی اتنے موچے و منصف کے مستحق نہیں ہو سکتے نے فرمایا اللہ اللہ کی اچھی طرح ہے اللہ تعالیٰ اپنی رسالت اور پیغمبری کس کو ادا کرے کون مستحق ہے اللہ تعالیٰ جیسے مکاب اور مستحق نہیں نے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے جس سے فیصلے کے اختیار کرنے فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت اللہ نے ان کافروں اور انسانوں کے اندر نہیں لیا فرمایا کیا اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت اور نبوت کو تقسیم کرنے کس کو نبی بنائے کس کو پیمبر بنائے کیا اللہ تعالی ان سے پوچھے گا اور ان سے رائے اور مشورہ دے گا جس کو یہ پسند کرنے کے رائے دیں گے اس کو ہم نبی بنائیں گے نہیںرڈ کلاس کے لوگ ہیں ان کو یہ مرثب اور ان کو یہ مشورہ دینے کی کوئی نہ صلاحیت ہے اور نہ تارا ان کو اختیار دیتے ہیں رب العالمین نے اے سالات نبوت تو لوگوں میں کون سا مستحق ہے یہ تو بہت اس کا, کرنا، بہت من پوچا، پوچا ہے، کا سمنا بھائی نہ یہ روز مرہ کی زندگی میں جو روزی روٹی کا استعمال کرتے ہیں روزی اور روٹی کے تقسیم کرنے کا بھی اختیار ہم نے ان کو نہیں دیا ہے دنیا کی ایک چیز روزی روٹی کس کو زیادہ مال ملے کس کو کم دے کس کو تجارت پر لگائے اور کس کو نوکری پر لگائے کس کو بناے, کس کو کو غریب بنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیاوی چیز کے کا بھی اختیار میں نے کچھ انسانوں کو دے دیا ہے بلکہ میں ہماری حیات دنیا ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت اور روٹی روٹی بھی ہمیں تقسیم کرتے ہیں اب میرے بھائیوں یہ روٹی روٹی کا اختیار اور تقسیم کرنا کسی کو امیر بنانا کسی کو غریب بنانا کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے اللہ رب فرماتے ہیں یہ تقسیم ہماری ہے ہم جس کو جتنا اپناسب چاہے سمجھتے ہیں اتنا اس کو رزق دیتے ہیں و اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے رزق زیادہ دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں یہ بڑی اہم چیز کا باد اور ہم نے انسانوں میں بادت پر فوقیت دیا ہے ہم نے کسی کو ڈاکٹر بنایا تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ فرماتی یہ سارا نظام ہم نے مرتب کیا ہے اور ہم نے بات کے درجات کو بات پر بلند کر رکھا ہے کو بڑا بنایا اور نہ اللہ تعالیٰ شاخ فرماتے اگر ہم سب کو امیر بنا دیتے تو کسی امیر کو کام کرنے والے غریب لیبر نہ ملتے اور اگر ہم سب کو غریب بنا دیتے تو غریبوں کی مدد کرنے والا کوئی مالدار نہیں مل سکتا تھا اسی لیے رب آدمی نے فرمایا ہم نے امیر غریب چھوٹا بڑا سب کو بنایا بار ہم نے باپ کو بات اور فوقیت دیا ہے کیوں آبادیا تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا خادم بنا سکے یہ اللہ رب اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک کو مالدار بنایا کمپنی کا مالک بنایا فیکٹریوں کا مالک بنایا کروڑوں اربوں خربوں کا ہم نے مالک بنایا بار اور مزدوری کرنے کی ہم نے صلاحیت پیدا کیا ان کے مزاج کو میں نے ایسا بنایا کہ وہ مزدوری کرنے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں لفظ ہوں بار شکریہ اگر اللہ رب الدمی ایسا نظام مرتب نہ کرتا تو آج کسی مالدار آرام آرام و و و نصیب و نصیب سکون نہ ہوتا مالداری اپنے جگہ پہ ہوتی لیکن سارا کام ڈھونڈ میں جیسے یہ لیبر کریں ہیں اپنے ہاتھوں سے مالداروں کو بھی کرنا پڑتا لیکن اللہ رب الدمی نے فرمایا ہم نے ایسا نظام مرتب کیا امیر گریبوں کا رہتا اور غریب جو ہے محتاج ہوتا ہے علم دے کر کے محتاج ہے اور عوام جو ہے عالم کا محتاج ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے نا مرتب کیا کہ ساری دنیا کے انسان ایک مجب سے بڑی بڑی فیکٹریوں کے مال, مالک ہوتے ہیں لیکن اگر لیبر ہڑتال کر دیں تو ساری مالداری ختم ہو جایا کرتی ہیں اسی لیے دنیا کے اندر انسان یہ نہیں سکتا جڑے ہوئے ہیں اللہ العالمین نے جب تمام انسانوں کو چھوڑ دیا کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو مزدور بنایا تو رب العالمین نے اپنا ایک قانون بھیجا دنیا کے اندر اور فرمایا ولا ہو اے ہو خبردار ایک دوسرے کے تمہارے اوپر حقوق ہیں مالداروں کے حقوق تم پر ہیں اور تمہارے حقوق مالداروں پر ہیں تم شیخ ہو تمہارے حقوق مزدوروں پر ہیں اور مزدوروں کے حقوق لیبروں کے حقوق مالداروں تمہارے اوپر ہیں رب قرآن نے فرمایا والا تب خس اشیا خبردار ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کے ہو حا رسول اللہ نے تمام مالدانوں اور مخاطب کرتے ہی بیان فرمایا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حقوق مقرر کیا ہے اور خاص طور سے مالداروں اور شیخڑوں کمپنیوں کے مالک اور بڑے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے بندے ہیں یہ بڑی تنبی ہے اور بہت ہی بڑی وارننگ ہے اللہ تعالی اے میرے بندو دین قسم کے بندے ہمارے ہیں قیامت کے دن میں ان کی طرف سے لڑوں گا ان کی وکالت میں کروں گا اور ان کی طرف سے میں جھگڑوں گا پوچھا گیا وہ کون ہے اللہ تعالیٰ ارشاد میں نمبر ایک رجل رن رج رات غدرہ نمبر ایک نمبر دو ورد المن ہوا ارشاد رماتے ہیں یہ تین قسم کے بندے ہیں کہ کے دن میں ان کی طرف سے لڑوں گا وکالت کروں گا پہلا انسان کون ہے بی پہلا بد ہے ایک انسان نے کسی انسان کو اس نے پناہ دیا اللہ کے نام اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی کسم کھائی اللہ کا حوالہ دیا آپ آئے ہم آپ کو انوان دیتے ہیں آپ کی کفارت کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری اور نگرانی لیتے ہیں وہ سامنے آدمی سامنے والا بالکل بے فکر ہو کر کے اور بالکل اپنے آپ سامنے والے بھائی کے کہ اللہ کی قسم کسم رہا ہے اسلام کا حوالہ دے رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اس کے عمانات اور اس کی پناہ کو گول کر لیا لیکن پناہ جانے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے دھوکا دے دی دیا اس نے رداری کیا اس کو نقصان پہنچایا یہ پہلا انسان ہے بدلو اللہ جس کی وکالت قیامت کے دن کرے گی نمبر دو اللہ حکمر کتنی بدبستی ہے آج ہمارے معاشرے کے نبی پارا جو پائی جاتی ہے جی رجل ہوگی رجم باجرن دوسرا مطلب وہ انسان ہے جس نے کسی آباد کو بیچ کر کے اس کی قیمت کو کھایا بہت ساری انسان کو لے جا کر کے کہیں چھپا لیا اپنا بنایا پھر وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے آپ آدمی ہمارے پاس موجود ہے ہم نے بہت کامیابی قیامت چرا کر کے باپ سے لاکھوں کروڑوں روپیہ مانگ رہا ہے قیامت کے دن یہ بدبخت کے بھاشے کے میدان میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرورت نہیں ہوگی بات تو کچھ کہنے کی اور اس کے نام سے لاکھوں روپیہ پتا نہیں آج لوگ بڑا کامیاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ایک دھندہ کسی کے بیٹے کسی کے بچے کسی کے اور کسی کے بھائی کے لیے کمال بنا ٹیلی لاکھوں کروڑوں روپیہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے سب ایسے انسان کا کی وکالت اور اس کی طرف سے لڑنے والا قیامت کیا مت مل چکا نمبر تین میرے بھائیو جو آج سنبے کا موضوع ہے سلمی تیسرا وہ انسان ہے جس نے کسی کو مزدور رکھا کسی کو کام پر رکھا کام تو اس نے خوب تباہ کر کے لیا ایک دن کی چھٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے فامن ہو. اس نے خود دبا کر کے لیبر سے کام لیا مزدور کا خون پسیلا سب اس, میں جوش لیا. لیکن ورم اس پہ ایمان نے مزدور کی مزدوری نہیں دیا ہے میرے بھائی دو اللہ تعالی سے نہ لیبروں کا سرما نہ ہاتھ میں بڑھا سان شاف نما رہے اللہ ایسے لوگوں کی قیامت کے دن میں لکانت کروں گا دا اللہ خرمات میں اس کا حق رت کروں گا مزدوری گاڑی آئی تو من ہی ہی اس نے مزدوری دینے سے انکار کر دیا اور کچھ انکار تو نہیں کرتے،, اتنا ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ موجود ہیں ان کو اپنا انجام سوپنا چاہیے یہاں کی لیبر ہے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے مسلمانوں ایک دوسرے کے جھوی قسم کے ذریعے عدالت کے ذریعے رشوت دے کر کے حق دبا لیا اور کسی اپنے جب اللہ سب سے پہلے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دے دیا روز وماز ہر جگہ ساری نوکری برباد ہوتی جب <الجب> اللہ رہ <رحو انہا> تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آخ کو واجب کر دیا وہ جہنم نے جانا اس کے لیے واجب کر دیا نمبر دو وہ علیہ الجنہ اور جنت کو اللہ تعالی نے اس بدبخت پر حرام قرار دے دیا کتنا بدبختی ہے کہ جہنم حرام ہونی تھی لیکن اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو جنت کو گھبرا گیا معمولی حق دما کا ہو آپ تم معمولی کی بات کرتے ہو اللہ کی کسمتا دیا ہے. میرے بھائی کسی کی, کی تنخواہ رشوت کے مار, اس کی زمین, اس کا عدالت کے لیے انسان گیرو کہ اللہ مبارک ہے ہمارے اسلاق کتنا پیار کرتے تھے پرانے زمانے میں لکڑی کا قلم بنایا جاتا تھا حدیث لکھنے کے سے سے لیے لکھ بابو والے, والے محدث اور طالب علم نے عبداللہ عبداللہ مبارک رحمت اللہ کو اپنا قلم بھی دی دیا لینا بھول گیا اور یہ دینا بھی بھول گئے مشر سے وہ قلم لے کر کے لیکن اللہ تعالیٰ کے در اس حدیث کی روشنی میں مزدور کا تسینہ خوش کے پہلے کرو زمان و تاخیر نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اخو الحمد للہ میرے سامنے بڑی تعلیم ہدایات بھی ہیں ایک حدیث میں لا لا تم میں سے کوئی آدمی اسلام ہی میں یہ نظام ہے یا وہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت کر کے بھیجا ذرا دیکھو صرف مزدوروں کے متعلق کتنی بڑی ہدایات اللہ کے رسول دے رہے ہیں فرماتے ہیں لا کر خبردار تم نے کوئی آدمی اپنے گلام اور اپنے نوکر کو ایسا کام کرنے کا حکم نہ دے جس کی طاقت اس کے اندر نہ ہو ساتھ اپنے کوئی چیز اٹھانے کے لیے کہا اور چیز اگر بھاری ہے تو ایک سائڈ پر گنام पर ہے تو دوسری طرف آ کر تم پکڑ لیا کرو اتنا بڑا اخلاق ایسی ہدایات ایسی تعلیمات ہر شعبے میں بات غریبوں کی مزدوروں کی چل رہی ہے ہدایات اور, اور تعلیمات دی ہیں ہمیں ان تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے میرے بھائیوں اللہ نبی رحتراف شام میں سانس بناتے ہیں جب تمہارا گنا اور تمہارا ناپر تمہارے کچن میں اے تمہارے لیے پکا کے لاتا ہے اور جب تازہ گرم بگرم تمہارے پاس لا کر کے نہ کھالو اس کا بھی ہاتھ پکا کر کے بیٹھا اگر اپنا ساتھ بھی بیٹھا دو تو بہترین چیز اس کے ہاتھ میں دے دو تاکہ وہ بھی کھا لے گریب کا حالت مند ہوتا ضرورت مند ہوتا نہ برو مشکل کا حق ادا کرنے کا بڑا بے حق ادا کرنے کی بڑی تاکیف کی گئی ہے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہنچانے کی تو بھی نصیف ہمارے اسی طرح سے میرے بھائی مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں،, گریب و مند ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تاکیف کی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمے داری اور امانتداری کا خیال رکھ اور صاحب امن کمپنی کا مالک یا جس نے بھی تمہیں رکھا ہے داری سے نبھاؤ نبھاؤ مسرو یاد رکھو گھر کا نوکر گھر کا گناہ یہ بھی دار ہے اس کے داری داری ہے اس قیامت کے بن ایک نئے تعلیم تاکیب کی جا رہی ہے ایسے مالک کا بھی حق تمہارے اوپر ہے اس نے دار سمجھا آپ کے سارے انتظامات کیے داری کے ساتھ کریں. اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داری اپنی امانت داری کو نبھائیں اس لیے اللہ تمام کے دن اللہ ہٹانا گلام سے تمہارے اوپر حضرت راستہ پکڑ کے گزر رہے ہیں پہاڑی علاقہ نیچے گئے ایک جگہ گھاس ہے اور گھاس بڑی سوکھی سوکھی ہے چرا رہا ہے حضرت نے پوچھا مالک تو ہے کہ نوٹر ہوں یہ ہمارے فراہ آ گئی کہا دو سوچو یا پیچھے میں دیکھ سے موجود ہو oh, میرے بھائی ہمارا تاریخ خیال کو اسی لیے ہیں. بہت ساری باتیں اس میں. إن اللہ تعالیٰ ان سے, سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے جو کام اس کے دن میں لگایا گیا ہے وہ کام کرتا ہے تو امانتداری سے اچھا سے اچھا اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائیوں تنخواہ بھی مل رہی ہے اور اللہ تعالی کی محبت بھی حاصل ہو رہی ہے یہ نہیں کہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں آپ تنخواہ دیا اور اللہ تعالی نے آپ کو اپنا محبوب بنا دیا روزے کا دھر ہے اللہ تعالی کی محبت اس گریب کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ اس لئے اس عامل اس موسم ذمہ دار کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو کام کرتا ہے تو امانتداری کے ساتھ اچھا سے اچھا اس کو کرنے کی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے کی توفیق نصیح فرمائے آمین ہم میں جو بھی ہوں ہوں بڑے لوگ یا یا چھوٹے امین ہو ایک دوسرے کے دلوں میں الفت اور محبت عظمت اہمیت احترام اللہ اکبر ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کی اہمیت پہچان پیدا پہ کر دے اور ایک دوسرے کے دلوں میں اخلاق اور ہمارا پیدا کر دے آدمی ہمیں جو بیمار ہو سفا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے ارحان ہم نے جو کی ہیں ان کو ہدایت کو لگا دے ایک دوسرے ده حقوق کو اپنئے کی توفیق نصیب فرما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله الامر بالعدل والاحسان وايتاء بالقرى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبركم ودروح تستقيم لكم ولذكر الله تعالى اكبر